السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفہ وسلات وسلام و علام اللہ نبی عبادہ اماب فارب اللہ الرحیم رب بسم اللہ صدری رحل صادری امری وحلل وحل من لسانی یفقہ قولی رب علما علماء ربنی علماء ربنی فہم رب یسر ومین یا رب, رب, رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ صورت آیت نمبر دو سو اٹھاون سے لے کے دو سو ساٹھ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر دو سو اٹھاون میں ایک واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ نمرود نے ابراہیم سے جھگڑا کیا کیا جگڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ سلاسلام کا کہنا تھا کہ میرا وہ رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں حضرت ابراہیم نے کہا دکھاؤ تو صحیح اس نے ایسے کیا کہ ایک شخص کے بارے میں حکم دیا کہ اسے مار دو لیکن جب وہ اسے مارنے لگے تو اس نے منع کر دیا اس نے کہا دیکھو میں اس طرح زندگی دیتا ہوں پھر بے شخص سے متعلق کہا کہ اسے اب مار دو اسے مار دیا گیا اس نے کہا ایسے میں موت دیتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام نے جب یہ سب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام نے بڑے پیارے انداز سے اللہ رب العزت کے رب ہونے کی علامت بتائی اور ساتھ ہی کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے اگر تو رب ہے تو خدا ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا اب نمرود تو حیران ہو گیا ناکام ہو گیا ہار گیا لاجواب ہو گیا اللہ اکبر پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک نبی اپنے گدھے پہ سوار کھانے پینے کا سامان بھی تھا کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک ویران بستی آئی اس نبی نے جب اس بستی کو دیکھا اس کے مکانات کو دیکھا وہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے وہ نبی بڑا پریشان ہو گئے اور ساتھ ہی کہنے لگا انا یو ہی اللہ یوہی ہادی اللہ باد موتیحا اس سے بھی اللہ مردہ ہونے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ بستیاں مر چکی ہے اس میں کچھ بھی نہیں برباد ہو چکی ہے ویران ہو ہو چکی ہے کیا دوبارہ یہ آباد ہو سکتی ہے اللہ اس پہ قادر ہے تو اللہ نے ایسے کیا کہ اس نبی کو موت دے دی می اطا عامن سو سال سو سال تک نبی اللہ نے اپنے نبی کو موت دے دی سو سال تک وہ وہیں پڑے رہے سم مباساں پھر نبی کو اٹھایا زندگی دی پھر اللہ نے پوچھا کتنی دیر رکے ہو یہاں تو اس نبی نے کہا کہ میں دن یا دن کا بعض حصہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہاں سو سال تک پڑے ہوئے تھے اپنا کھانا اور پینا تو دیکھیں جب وہ دیکھا گیا لمیت وہ بھی خراب نہیں ہوا تھا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا جو گدہ ہے وہ مر چکا ہے ہڈیاں اس کی جو ضائع ہو چکی ہیں ہڈیاں الگ ہو گئی گوشت الگ ہو گیا اب آپ ایسے کریں کہ آپ میری قدرت دیکھیں کہ میں کس طریقے سے اس گدے کو زندگی بخشتا ہوں پھر اس نبی کے سامنے اللہ نے اس گدے کو زندگی بخشی اس کی ہڈیاں جوڑی گوشت چڑھایا سب کچھ ہوا تو جب نبی نے یہ واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ تو ساتھ ہی کہنے لگے آلم اللہ کل شن قدیر میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ بندے کو مار کے دوبارہ زندگی دے سکیں پھر آیت نمبر دو سو ساٹھ میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی حشر و نشر ثابت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے بڑے پیارے نبی ہیں اللہ کے خلیل ہیں بڑی آزمائشیں ان پہ آئیں اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا یہ ایک دن اللہ سے کہنے لگے اللہ دل تو میرا ایمان والا ہے مانتا ہوں میں آپ ہر چیز پہ قادر ہیں لیکن پھر بھی میں دل کو مطمئن کرنے کے لیے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آپ ایسے کریں کہ چار پرندے لیں ان کو کاٹ کے الگ الگ چار پہاڑیوں پہ ان کے ٹکڑے رکھ دیں الگ الگ ان کے ٹکڑے رکھیں پھر ان پرندوں کو اپنی طرف آواز دیں تو پھر میری نشانی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے ایسے ہی کیا پرندوں کو کاٹا ان کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ رکھ دیا پھر حضرت ابراہیم علیہ صلاحت علام نے ان پرندوں کو آواز دی تو پرندے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کی طرف آ اور اللہ نے ساتھ ہی کہا اب تو جان لیجیے کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم تارا کیا نہیں آپ نے دیکھا الادی اس شخص کی طرف ہاتھ جا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے پھر ربی ہی اس کے رب کے متعلق اناطا اللہ الملک اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اسے بادشاہی بادشاہ تھا خود کو بڑا اونچا سمجھنے لگ گیا اس جب کالا کہا ابراہیم نے رب میرا رب اللہی وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے وہ امید اور مارتا بھی ہے قالہ تو اس نے کہا آنا او ہی میں بھی زندہ کرتا ہوں وہ امید میں بھی مارتا ہوں قال ابراہیم ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام نے کہا فن اللہ پس بے شک اللہ یاتی لاتا ہے بشمسی سورج کو مین المشرقی مشرق سے فاتی تو تو لے آ اس کو من المغربی مغرب سے فبو ہی تل کفر فبویتا حیران ہو گیا اللہ وہ شخص جس نے کفر کیا تھا و لا علیہ دل قوم اور اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالموں کی قوم کو اوکلدی یا اس طرح اوکلدی یا اس شخص کی طرح مرہ جو گزرا الکر یتین ایک بستی پر وحیٰ خاویتن اس حال میں کہ وہ بستی گری پڑی تھی اللہ اروشیہ اپنی چھتوں پر ویران ہو چکی تھی کالا تو اس نے کہا اللہ یوہی کس طرح زندہ کرے گا حاضی ہی اس کو اللہ بادموتی ہے اس کی موت کے بعد فعمات اللہ ہو تو موت دے دی اللہ نے اسے می ات عامن ایک سو سال تک سو اباسا پھر اسے زندہ کیا کالا تو اللہ نے کہا کم لبستہ کتنی دیر آپ یہاں رکے ہیں کالا تو اس نے کہا لبست میں رہا ہوں یومن ایک دن اور بعد یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ کالا اللہ نے فرمایا بل بلکہ لبستہ آپ رہے ہیں یعنی آپ مرے ہوئے تھے می اََ طاًن ایک سو سال سے فنظر پس بس آپ دیکھیں اللہ تعامی کا اپنا کھانا اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف دیکھیں لم یت وہ بھی خراب نہیں ہوا فن ضرور اور دیکھیے الہیماری کا اپنے گدھے کی طرف والندہ جعلیٰ کا اور یہ اس لیے سب کچھ ہوا کھانا تو صحیح سالم رہا گدھا جو تھا اس کی ہڈیاں کہیں وہ تو بو ہو چکا تھا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم بنائیں آپ کو آیتن عظیم نشانی لناسی لوگوں کے لیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں دیکھو اللہ نے ایک سو سال بعد پھر زندگی دی ونظر اور تو دیکھ الا الاضامی ہڈیوں کی طرف کئی کیسے نن ہم ابارتے ہیں ان کو ثم پھر نقصوحا ہم پہناتے ہیں ان کو لحمن گوشت ہڈیاں اکٹھی ہوئی گوشت چڑھا فلما پس طبیہ نا واضح ہو گیا لہو اس کے لیے جب یہ سب اس کے سامنے ہوا تو اس نے کہا عالم میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اس اور جب کالا کہا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے ربی اے ہمارے رب اے میرے رب آرینی دکھا مجھے کیفہ کیسے تحیل موتا تو زندہ کرے گا مردوں کو کالا اللہ نے فرمایا آوالم تو من کیا تو ایمان نہیں لایا حضرت ابراہیم نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ لیکن لیا تمہ انا تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی بھی میرا دل کالا تو اللہ نے فرمایا فخذ پستو پکڑ لے ارباطن چار منت پرندے فصر پھر تو حلال ان کو الیکا اپنے ساتھ سما پھر ایجار رکھ دے تو علا کل جبلن ہر پہاڑ پہ منہ من ان میں سے جزن ایک ایک ٹکڑا سمدر ونا پھر تو ان کو بلا یاتی نکا وہ آئیں گے تیرے پاس سائن دوڑتے ہوئے والم اور جان لے ان بے شک اللہ, اللہ عزیز بہت غالب حکیم حکمت والا ہے وہ آخر ان الحمد رب العالمین